اصل میں سنت غیر موقع دا فی الواقع یہ نفل اس کے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو رقط پڑھنے کے بعد میں پوری اطیات درو شریف بلکہ دعا بھی پڑھی جائے پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے سنا سے شروع کریں اس طرح پڑھیں تو یہ اچھا ہے چونکہ ہر دو نفل ایک الگ نماز ہے تو آپ نے دو نفل کو ایک جگہ ملا دیا چار کر دیے تو اس میں گو یا قاعدہ کرتے وقت درو شریف تحیات بھی پڑھیں گے درو شریف بھی پڑھیں گے اور پھر کھڑے ہو کر جیسے نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے چار رکع نماز نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائے یہ اس کا طریقہ